اس احت کریما میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ مل کر رخو کرو میرے بھائیوں آج ہمارا موضوع نماز ہے آپ جانتے ہیں کہ توحید و رسالت کے بعد جس چیز کی سب سے بڑھ کر اہمیت ہے وہ نماز ہے نماز اسلام کے پانچ ارکان میں سے دوسرا رکن ہے نماز وہ عظیم عبادت ہے جس پہ پہلے انبیاء کرام علیہ مصلاط نے بھی ہمیشگی کی, کی ہے جسے انہوں نے بھی اپنایا ہے چنانچہ قرآن پاک میں کئی ایک ایسی آیات ہیں جن سے علم ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ الصلاط والسلام بھی نماز پڑھا کرتے تھے انہیں نماز کا حکم تھا وہ بھی نماز سے محبت کرتے تھے چنانچہ آپ ابراہیم علیہ السلاط وسلام کو لے لیں وہ قرآن پاک میں کہتے ہیں رب جالنی مقیم صلاح و من یتی کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی آپ اس سے اندازہ کریں کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ ابراہیم علیہ اللہ سے التجا کر رہے ہیں اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے اسماعیل علی اصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وکا نیا وزکا اسماعیل علی اصلاۃ والسلام اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے جناب موسا علیہ السلاط والسلام جب اللہ کا کلام سننے کے لیے تور پہاڑ پہ گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا وہ انختر تو کافس میں علما کہ موسا میں نے تجھے لوگوں میں سے منتخب کیا ہے اس لیے میرا کلام دھیان سے سنو توجہ سے سنو اننی ان اللہ میں برق ہوں لا الہ اللہ میرے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کا حقدار ہو ہر طرح کی عبادت کاک دار صرف اور صرف میں ہوں وقیم سلا ذکری مجھے یاد کرنے کے لیے میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کیا کرو عیسا علی صلاحت و سلام پیدا ہوئے لوگوں نے ان کی پیدائش پہ انگلیاں اٹھائیں لوگوں نے ان کی والدہ معجدہ پہ الزامات لگانا شروع کر دیے کہ ان کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی بیٹا کہاں سے لے کر آ گئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ایشا علیہ صلاحت وسلام جو ابھی بالکل چھوٹے ہیں انہوں نے گفتگو کی اور کہا انی نے عبد اللہ آتاب نبی وجہ مبارکن اوسوانی بس زکاتی ما دمت حیا کہا کہ لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں عیسا علیہ السلام بچمنے میں کلام کر رہے ہیں جس عمر میں بچے کلام نہیں کیا کرتے اس عمر میں اللہ کی طرف سے گفتگو کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں اللہ مجھے کتاب دے گا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے میں جہاں بھی رہوں گا بابرکت رہوں گا اور مجھے اللہ نے تاکید یہ کی ہے مجھے اللہ نے وسیعت یہ کی ہے مجھے اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں تو میرے بھائیو نماز پہلے انبیاء کرام نام علیہ مسلاۃ کی سنت ہے ان کا طریقہ رہا ہے نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے جنت میں داخلہ ملتا ہے چنانچے معدان علیمری روایت کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلاۃ وسلام کی آزاد کردہ غلام صوبان سے ملا اور میں نے صوبان رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو عمل میں کروں اور اس کی وجہ سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے صوبان خاموش رہے میں نے اپنا مطالبہ پھر دوہرایا وہ پھر خاموش رہے میں نے تیسری بار ان کے سامنے اپنی درخواست رکھی تو پھر انہوں نے کہا کہ یہی سوال میں نے نبی علی اصلاۃ وسلام سے کیا تھا تو آپ نے کہا تھا علیہ کا بھی کثرت اس جنت میں جانا چاہتے ہو کثرت سے اللہ کی راہ میں سجدے کیا کرو اللہ کے لیے سجدے کیا کرو یعنی اللہ کے لیے نمازیں پڑھا کرو نماز میں سجدہ ہوگا جتنی رکھتے پڑھو گے اتنے ہی زیادہ سجدے ہوتے چلے جائیں گے علیہ کا بھی کثرت اس اور یہ سجدے کثرت سے کیا کرو جتنی بھی نماز پڑھو اسے کم سمجھو جب بھی سجدہ کرو گے رفا اللہ بہار دورا اللہ اللہ تبارک و تعالی ہر سجدے کے بدلے میں تمہارے دراجات میں تمہارے مقام میں اضافہ فرمائیں گے ان کا خطیہ اور ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تبار کو تعالیٰ تمہارا کوئی نہ کوئی گناہ معاف کر دیں گے ختم کر دیں گے مادان کہتے ہیں یہی سوال میں نے سوبان کے بعد جناب ابو دردار رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا جو صوبان نے دیا ہے کہ نبی علی السلاط اسلام نے یہی کہا تھا میرے بھائیو نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے نبی علیہ السلاۃ وسلام کی جنت میں رفاقت ملتی ہے آپ کی صحبت کا ازاد اور شرف ملتا ہے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علی سلاسلام کے ساتھ رات گزارتا رات کو آپ کی خدمت کرتا آپ کے لیے پانی لے کر آتا پیشاب پخانے کی جب آپ کو حاجت ہوتی پانی لانے والا میں ہوا کرتا تھا ایک بار میں نے نبی علی سلاسلام کی رات کو خدمت کی آپ نے کہا سل ربیہ کوئی سوال کرو کچھ مانگو میں نے کہا اسلو کا مرافقت کفیل کہ کیا نبی علی السلات و السلام میں جنت میں آپ کی سوب چاہتا ہوں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں قربان جائیے نبی علیہ السلاط والسلام پہ کہ صحابہ کلام صرف دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس عظیم صحابی کے جذبہ کو بھی دیکھیے نبی علیہ السلاط والسلام کہہ رہے ربیا کچھ مانگو کچھ سوال کرو ربیا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سونا مل جائے مجھے چاندی مل جائے مجھے کوئی عمارت مل جائے کوئی گورنری مل جائے کسی لشکر کا سردار بنا دیا جاؤں نہیں سوال یہ ہے کہ جنت میں صرف جنت نہ ملے جنت جنت میں آپ کا ساتھ بھی ملے میرے بھائیو اب نبی علیہ سلاد اسلام نے کیا کہا کچھ مانگو کچھ سوال کرو ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلاط اسلام مشکل کشا ہیں حاجت روا ہیں مختار کل ہیں اسی لیے تو کہہ رہے ربیا مانگو مانگو لیکن میرے بھائیو حدیث میں جب آپ غور کریں گے پوری حدیث سنیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ نبی علی السلاۃسلام مشکل کشا نہیں ہیں حاجت روا نہیں ہے کیوںکہ جب ربیا نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں آپ نے کہا کو اور سوال ہو ربیا نے کہا میرا دوسرا سوال بھی یہی ہے کہا ربیا کو اور سوال ہو ربیا نے کہا میرا تیسرا سوال بھی ہے کہا نبی علی اللہ نے آئنی اعلیٰ نفسی کا بھی کسرت ربیہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو تم میری مدد کرو جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو میری سوبت چاہتے ہو تم میری مدد کرو یہ نہیں کہا ربیہ ٹھیک ہے تم نے میری بڑی خدمت کی ہے تم نے کئی راتوں کی نیند میرے لیے قربان کی ہے اس لیے میں تمہیں پکڑ کے اپنے محل میں لے جاؤں گا اپنے محل کا ایک کمرہ تمہیں دے دوں گا نہیں کہا اگر یہ چاہتے ہو کہ جنت میں میرا ساتھ ملے تو آئینی میری مدد کرو اس کام میں میری مدد کرو کیسے بکسرت اس سجود کثرت سے سجدے کیا کرو کثرت سے نفل نمانے پڑا کرو یعنی کہ نیک مال بجا لانا تمہارا کام اللہ کی اطاعت کرنا تمہارا کام پھر شفاعت کرنا میرا کام لیکن نیک مال کے بغیر شفاعت نہیں شرک کی حالت میں شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں توحید کے اوپر انسان ہو سے اللہ کی عبادت کرنے والا ہو پھر نبی علی السلاط اسلام کہتے ہیں کہ تم میری مدد کرو یعنی کہ نیک مال تم بجا لاؤ گے نفل نمازیں تم ادا کرو گے کثرت سے سجدے تم کرو گے اور پھر میں تمہاری شفات کرنے والا بنوں گا تو نبی علیہ السلاۃ اسلام کی شفات ملے گی تو اسے جو توحید کے اوپر ہوگا نیک مال بجا لانے والا ہوگا تو میرے بھائی صدیف سے بھی نماز کا مقام معلوم ہو رہا ہے کہ نفل نماز پڑھنے کا سلا بدلہ کتنا بڑا ہے کہ جنت میں نبی علیہ السلاۃ اسلام کا ساتھ ملے گا اور میرے بھائیو یہ اسی کے لیے ہے جو فلاد پڑھنے والا ہوگا اگر کوئی فرد نماز نہیں پڑھتا نفل نمازیں جتنی بھی پڑھ لے فائدہ نہیں ہے تو نماز اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے نماز کے فوائد دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی ہیں امام بخاری امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلاۃ والسلام سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو کوئی سونے لگتا ہے شیطان آ کر اس کی گدی پہ تین گرے لگاتا ہے کتنی گریں لگاتا ہے میرے بھائیوں تین کبھی آپ کو پتا چلا ہے کہ شیطان نے گریں لگا دی ہیں یہ غیب کی باتیں ہیں اسے میرا رب جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں نہ میرا کوئی پیر جانتا ہے نہ آپ کا کو کوئی پیر جانتا ہے غیبی باتوں کا دعوی کرنے والے نہیں جانتے کہ کب گرا لگی ہے کب کھلی ہے تو میرے بھائیو شیطان آ کے تین گرے لگاتا ہے اور پھر دم کرتا ہے شیطانی دم دم کرتے ہوئے کیا پڑتا ہے کہتا ہے عئی کلئی قویل فرقودی بڑی لمبی رات ہے آرام سے سو جاؤ سونے یعنی کہ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے نماز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوئے رو آرام سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ شیطانی دم ہے اور حدیث میں شیطان کا یہ دم عربی میں آیا ہے تو میرے بھائی جو آپ کو دم کرے اور عربی میں کرے ضروری نہیں کہ وہ دم ٹھیک ہو ہو سکتا ہے کوئی شیطانی دم ہو لوگ جاتے ہیں دم کروانے کے لیے تعویذ لینے کے لیے اور کہتے ہیں جی ان کی داڑھی تھی جی جی ان کی دکان کے باہر آئٹیں لکھی ہوئی تھی میرے بھائی اگر شیطان اپنی اصلی شکل میں آپ کے سامنے آئے تو آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے دھوکہ ہی ہوتا ہے جب شیطان اپنے آپ کو آپ کا خیر خرا خیر خواہ بنا کے زہر کرتا ہے جب وہ داڑھی کی شکل میں سامنے آتا ہے جب وہ آیتوں کا سہارا لیتا ہے لیکن حقیقت میں یہ تعویزات آپ کھول کر دیکھیں اکثر تاویزات جو ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی شیطانی حرکت ہوتی ہے شیطانی کلام ہوتا ہے شیطانی لکیریں ہوتی ہیں شیطانی ہنسے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا چکر ضرور ہوتا ہے اور جو خود قرآن و حدیث پہ عمل نہیں کرتے خود ان کی حرکات ایسی ہیں جو شرک و بدعات والی ہیں وہ آپ کو توحید والا دم کیسے کریں گے وہ شیطان کے چیلے بن چکے وہ شیطان کے ولی بن چکے ولی ہیں لیکن اللہ کے نہیں شیطان کے ولی ہیں جو شیطان کا ولی ہوگا وہ آپ کو قرآن سے دم نہیں کرے گا کسی شیطانی کلام سے دم کرے گا تو اس حدیث میں دیکھیے شیطان بھی دم کرتا ہے اور کیا دم کر رہا ہے علئی کا علئی قبیل تین گرے لگائی ہے اور ان کے اوپر یہ دم کرتا ہے اب دم تو شیطانی ہو گیا اب شیطان کے اس چنگل سے کیسے باہر نکلنا ہے شیطان کے وسوسوں سے تب ہی آپ باہر نکل سکتے ہیں جب آپ قرآن کا سہارا لیں گے اللہ کے کلام کا سہارا لیں گے اللہ کے ذکر کا سہارا لیں گے اسی لیے نبی علیہ السلاط اسلام اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اب تین گریں لگ چکی ہیں اب اگر یہ آدمی اٹھتا ہے اور اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرا کھل جاتی ہے اٹھتے یہ نہیں کہا نماز پڑھتا ہے اٹھتے ہی کیا کرتا ہے اللہ کا تو کیا ذکر کرنا چاہیے اٹھتے ہی جی الحمدللہ للہ لدی احانہ بادام اماتنا ولی ہند نشور جہاں پہ نبی علی اللہ نے کوئی ایک دعا بتا دی ہے وہاں پہ وہی دعا پڑی جائے گی وہاں پہ عوض باللہ نہیں پڑی جائے گی وہاں پہ بسم اللہ نہیں پڑی جائے گی وہاں پہ اذان نہیں دی جائے گی وہاں پہ قامت نہیں کہی جائے گی جس جگہ پہ کوئی دعا میرے پیارے حبیب علیہ السلاط السلام نے بتا دی ہے اس جگہ پہ وہی دعا پڑنی چاہیے اور وہ کیا ہے الحمد للہ احیانا احانہ اماتنا ولی ہند نشور میں اس اللہ کی ہم دوست بیان کرتا ہوں جس نے ہمیں فوت ہونے کے بعد پھر زندہ کر دیا یہ نیند موت کی بہن ہے یہ نیند موت کی بہن ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی ہم دوستنا بیان کرتا ہوں جس نے فوت ہونے کے بعد سو جانے کے بعد مجھے پھر اٹھایا وہ الشور اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ایک دن میں نے فوت ہو کہ اللہ کے پاس آدر ہونا ہے اللہ کے پاس جانا ہے موت ایک دن آئے گی اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اس سے میں بھاگ نہیں سکتا جب یہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک گرا کھل گئی فرمایا نبی علیہ السلاط اسلام نے پھر اس کے بعد جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرا کھل جاتی ہے کس سے کھلتی ہے وضو سے اللہ کی اطاعت میں کتنی طاقت ہے جادو ہو جائے جن آپ کی بیٹی میں داخل ہو جائے اس کا علاج یہ نہیں کہ شیطانوں کے پاس جائیں بنگالی بابا کے پاس جائیں فلان عمل کے پاس جائیں نہیں یہ خود ان کے پاس آپ کیا جائیں گے؟ جب شیطان نے حملہ کر دیا ہے جنوں نے حملہ کر دیا ہے اس کا علاج اللہ کے کلام میں ڈھونڈئے اللہ کا کلام پڑھیے اللہ کا کلام پڑھوائیے تو دیکھیے یہاں پہ پہلے ایک دعا کی ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ گرا خود ہی کھل گئی ہے یہ طاقت کس میں ہے دعا میں گرا ہمیں تو نظر نہیں آئی ہم کیسے کھولیں گے دعا نے کھولا ہے اس گرا کو اور فرمایا دوسری گرا کھلے گی وضو کرنے سے اور فرمایا نبی علیہ السلاۃ اسلام نے تیسری گرا کھلے گی نماز پڑھنے سے فجر کی نماز آپ پڑھیں گے تیسری گرا کھل گئی نماز کے فضائل وضو کے فضائل تو وضو کرنے سے نماز پڑھنے سے تینوں گرا میرے بھائی کھل گئی ہیں فرمایا نبی علیہ السلاط نے اب یہ آدمی جس کی تینوں گرا کھل چکی ہیں اس کا دن گزرے گا طبیعت بڑی خوش مزاج ہوگی ہشاس بشاش رہے گا اور دوسرا آدمی جس کی تینوں گرا نہیں کھل سکی وہ صبح طبیعت اس کی بڑی بوجل ہوگی صبح صبح اس کی طبیعت بڑی عجیب و غریب ہوگی کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا طبیعت کے اوپر ایک بوجھ ہوگا تو میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا کہ نماز میں ولو میں بڑی طاقت ہے اس کا فوائد دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے میرے بھائیوں وہ حدیث آپ سب نے سنی ہوگی جو مسلمسی میں آتی ہے کہ نبی علی اصلاۃ و اسلام کوسر پہ اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے تو صاحب رام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول علی اسلاد اسلام آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے تو آپ نے کیا کہا تھا کہ ان کے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے نماز پڑھنے والوں تمہارے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے نبی علی اللہ پہچان لیں گے میرا امتی جا رہا ہے اور فرمایا اسے عودے کوسر کا پانی پلائیں گے وہ عظیم پانی جس نے ایک دفعہ پی لیا اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی جو دودھ کی طرح سفید ہوگا برف کی طرح سفید ہوگا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا سورج سے زیادہ اس کی مہک ہوگی لیکن یہ ساری نمازیں یہ سارے نفل اسی کے لیے مفید ہیں میرے بھائیو جو شرک و بدا سے دور ہے ورنہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ کئی آپ کے امتی آئیں گے آپ ان کو پانی پلانے کی تیاری کریں گے لیکن ان کو ہتا دیا جائے گا دور کر دیا جائے گا آپ کی جانب نہیں آنے دیا جائے گا آپ کہیں گے کہ ان کو آنے دو میرے امتی ہیں کیونکہ وزو کے کی آزاد چمک رہے ہوں گے آپ وزو کے آزاد دیکھ کر یہ سوچیں گے یہ تو اچھے لوگ ہیں میرے امتی ہیں وزو کرنے والے ہیں نمازیں پڑھنے والے ہیں لیکن آواز آئے گی آپ سے کہا جائے گا ان کلا تدریم کا کیا نبی علی السلات وسلام آپ نہیں جانتے کس سے کہا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے آپ نہیں جانتے لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو غیب کا ٹوٹل علم دے دیا گیا تھا میرے بھائی ہمارا ایمان یہ کہ غیب کی کئی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں کیونکہ آپ نبی اور رسول تھے غیب کا کل علم نہیں دیا گیا اور جو غیب کا علم آپ کو دیا گیا ہے وہ اس علم کے مقابلے میں جو اللہ نے نہیں دیا ایک دو قطرے سے زیادہ حصیت نہیں رکھتا تو یہاں پہ دیکھیے لوگ آئے جن کے بظاہر وضو کے آزاد چمک رہے ہیں آپ نے یہ سوچا کہ اچھے لوگ ہیں آپ ان کو عہدے کوثر کا پانی پلانا چاہتے ہیں لیکن ان کو دور ہٹا دیا گیا اور آپ کو بتایا گیا لا تدری ان کی حقیقت کو آپ نہیں جانتے آپ کو نہیں معلوم انہوں نے کیا حرکتیں کی تھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں بتیں داخل کی تھیں تو براہ میرے بھائیو اس حدیث سے مقام معلوم ہو رہا ہے نماز کا وو کا اس لیے میرے بھائیو نماز پابندی سے پڑھتے رہنا چاہیے مسلم شریف کی روایت ہے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں منصر رہ یوم القیامہ الصلوات حافظ اللہ بہن جو چاہتا ہے کہ رود قیامت اللہ سے میری ملاقات ہو تو اسلام کی حالت میں ہو ایمان کی حالت میں ہو اسے چاہیے کہ یہ پانچوں نمازیں پابندی سے ادا کرے جو چاہتا ہے رود قیامت میری رب سے ملاقات ایمان کی حالت میں ہو کفر کی حالت میں نہ ہو تو یہ پانچوں نمازیں پابندی سے ادا کرے جب بھی ان کی آزان کی آواز آئے یہ نمازیں پڑھے آخر میں کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ ہمارے زمانے میں نماز نہ پڑھنے والا مسجد میں نہ آنے والا کون ہوتا تھا وہ منافق ہوتا تھا معلوم النفاق صرف وہ منافق نماز پڑھنے کے لیے نہ آتا جس کی منافقت بالکل وعدے ہو چکی ہوتی منافق بظاہر مسلمان ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں میرے بھائی بظاہر مسلمان ہوتے ہیں کلمہ پڑا ہوتا ہے تو اس لیے ان کو بھی نماز پڑھنے کے لیے آنا پڑتا ان نماز کا معاملہ اتنا سخت تھا کہ آپ کے زمانے میں وہ منافق جنہوں نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا تھا انہیں بھی نماز میں حاضر ہونا پڑتا ہاں صرف وہ منافق نہیں آتے تھے جن کا نفاق جو ہے واضح ہو چکا تھا ان کو پتا تھا کہ ہمارا معاملہ کھل گیا ہے ہماری حقیقت وعدے ہوگی ہم نہیں چھپ سکتے وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے باقی منافق بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے مسلمان نے تو آنا ہی آنا ہے عبداللہ اللہ مسعود مزید فرماتے ہیں کہ میں ابھی تک وہ مندر دیکھ رہا ہوں کہ کسی مریض کو لایا جا رہا ہے چلنے کی طاقت نہیں رکھتا دو آدمیوں نے اسے اپنے کندھوں کے اوپر سہارا دیا ہوا ہے اور مسجد میں لا کے اسے سب میں کھڑا کر دیا جاتا اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا میرے بھائی اور ہودے قیامت جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا سوال ہوگا جنتی سوال کریں گے کون سے تمہارے گنا تھے کیا تمہارا جرم تھا کس لیے تم جہنم میں ہو تو وہ اپنے کئی جرم بتائیں گے لیکن پہلا جرم کیا بتائیں گے من کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جہنم میں کیوں ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے میرے بھائیوں ہمارے نبی علی السلاۃ وسلم ان کے بارے میں ایک دن پہلے بھی میں نے گفتگو کی تھی کہ آپ دعائیں دینے والے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کرنے والے کسی کو گالیاں نہیں دیں کسی کو بدوا نہیں دی آپ کے اوپر پتھر پڑے آپ نے بدوا نہیں دی آپ کو لہو لوہان کیا گیا آپ نے بدوا نہیں دی آپ کے جان شہید کیے گئے آپ نے بدوا نہیں دی آپ کی بیٹیوں کے حمل گرائے گئے آپ نے بدعا نہیں دی لیکن جب ایسا گنا ہوتا جس کے اوپر رب نراد ہو جائے تو پھر وہاں پہ آپ بھی بدوا دیتے تھے اپنے ذاتی مسئلے میں نہیں دیتے تھے لیکن جب اللہ کا معاملہ ہوتا تو پھر آپ بھی بدوا دیتے چھوٹے موٹے گنا پہ نہیں کسی بڑے گنا پہ بدوا دیتے غزوہ خند کے موقع پہ جب آپ کی نمازیں قدا ہو گئیں۔ کافروں سے لڑتے ہوئے کافروں نے آپ کو اتنا مصروف رکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام کئی نمازیں ٹائم پہ نہ پڑ سکے نمازیں قضا ہو گئیں تو آپ حالانکہ جانتے ہیں کہ نمازیں کسی عذر کی وجہ سے کدا ہوئی ہیں آپ کا کو کوئی قصور نہیں ہے لیکن نمازیں فوت ہونے کا کدا ہونے کا اتنا غم ہے اتنا افسوس ہے اتنی پریشانی ہے آپ نے کہا مر اللہ مقبور اہم نارا اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے اللہ ان کے پیٹ کو آگ سے بھر دے اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نمازیں نہیں پڑنے دیں ان کی وجہ سے ہماری اثر کی نماز رہ گئی ہے میرے بھائی سوچئے ہماری وہ محفل ہمارے وہ دوست کیا ان سے یاری برقرار رہنی چاہیے جن کی وجہ سے نمازیں رہتی ہیں نبی علیہ السلاۃ اسلام تو ان کافروں کو بدعائیں دے رہے ہیں جن کی وجہ سے نماز رہ گئی اور ہماری کئی نمازیں جن دوستوں کی وجہ سے رہتی ہیں ہماری دوستی ان سے پکی کی پکی ہے بجائے اس کے کہ ہم ان کو اوپر ہوں انہیں مسجد میں لے کر جائیں وہ ہمارے اوپر اثر ہوتے ہیں ہمیں مسجد میں جانے سے روک دیتے ہیں چاہیے یہ تھا کہ اگر وہ تیرا دوست ہے تو اس کو اوپر ہو وہ نمازیں نہیں پڑتا تو اسے نماز کے راستے پہ لگا لے اس میں کامیابی حاصل کر لے لیکن کامیاب تو وہ ہو گیا کہ اس نے تجھے مسجد میں جانے سے روک دیا یہی وہ دوست ہیں جن کے بارے میں انسان رود قیامت کہے گا یا لیتنی لم اک تخت خلیلا کاش میں نے فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو میرے بھائیوں نمازی لوگوں سے تعلقات رکھیے نمازی لوگوں کے ساتھ اسنا بیٹھنا رکھیے نمازی لوگوں سے رشتے, رشتے داریاں قائم کیجیے ان کے ساتھ تعلقات قائم کیجیے ان کے ساتھ کاروبار کیجیے ان کے آفس میں کام کیجئے ان کی فیکٹری میں کام کیجئے جو آپ کو نماز پڑھنے کا موقع دیں جہاں نماز کے لیے آسانی ہو چاہے تنخواہ کم ملتی ہو چاہے دنیاوی لحاظ سے تھوڑا بہت نقصان ہو لیکن ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بنائیں ان لوگوں کے کمرے میں رہائش اختیار کریں جو نماز پڑھنے والے ہوں نماز کے لیے آپ کو لے جانے والے ہوں نماز کے لیے سہولتیں پیدا کرنے والے ہوں امام ترمدی رحم اللہ حرائت بن قبیصہ سے روایت کرتے ہیں یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آ رہا تھا اور اللہ سے دعائیں یہ کر رہا تھا اللہ سر لی جلی سنسا اے اللہ مدینہ جا رہا ہوں کوئی نیک دوست مل جائے کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو نیک ہوں ان کے ساتھ مجھے رہچ مل جائے ان کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے کہتے ہیں دیکھیے میرے بھائیوں لوگ دعائیں کرتے ہیں دعائیں کیا کی جا رہی ہیں ایسے لوگ مجھے ملیں جن کے جو کیا ہو نیک ہوں اچھے ہوں اور ہم اچھے لوگوں کو چھوڑ کے باغتے ہیں دوسروں کی طرف کیوں جی جی وہ اس کے کمرے میں رہیں گے تو کرایہ کم ہوگا اس کی فیکٹری میں تنخواہ جائے ملتی ہے ارے اللہ کے بندے یہ آدمی تنخواہ تجھے تھوڑی سی کم دیتا ہے اور اتنا باخلاک نہیں ہے کوئی بات نہیں باخلاک اسے ہونا چاہیے تنخواہ زیادہ دینی چاہیے لیکن نہیں دیتا لیکن آپ جنت کی خاطر جہنم کے آگ سے بچنے کی خاطر رب کو راضی کرنے کی خاطر یہ دنیاوی نقصان برداشت کریں تو قبیسا کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا دعا یہ کی اللہ میسرا اللہ کوئی نیک ہم نشین مل جائے کہتے ہیں کہ مجھے پھر مدینہ میں جناب ابو رحرا کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا تو میں نے جناب ابو رحرا سے ایسی حدیث بتائیں جو خود آپ نے اللہ کے رسول علیہ سے سنی ہو جناب ابو رحرا نے اس موقع پہ یہ حدیث سنائی تھی کہ فرمایا تھا نبی علی السلاۃ اسلام نے کہ, ان اول ما يحاسب العبد يوم من عمله کہ سب سے پہلے روزے قیامت انسان کا حساب کتاب ہوگا تو کس عمل کا ہوگا نماز کا ہوگا اخلاق اپنی جگہ پہ اس کی بہت اہمیت ہے ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن پہلا سوال پہلا حساب کتاب اخلاق کا نہیں ہونا کس کا ہونا ہے نماز کا ہونا ہے صدقہ کا خیالات آپ کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے کرتے رہیں بہت عظیم عمل ہے لیکن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونا ہے تو آپ فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا جو نماز کے معاملے میں کامیاب نکلا جس کی نمازیں ٹھیک نکلی جس کی نمازیں درست نکلی فرمایا وہ کامیاب ہو گیا اور جس کی نمازیں درست نہ نکلیں جس کی نمازیں مردود ہو گئیں جس کی نمازیں فاسد ٹھہریں جس کی نمازوں کو اللہ نے قبول نہ کیا وہ نہ کام و نہ مراد ٹھہرا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازیں پڑھیں اور پڑھیں بھی نبی علیہ السلط اسلام کے طریقے کے مطابق تاکہ اللہ انہیں ریجیکٹ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازیں بھی پڑھتے رہیں اور طریقہ نبی علی اللہت اسلام کا نہ ہو اور ہمارے منہ پہ دے ماری جائیں نماز بھی پڑھیں اور طریقہ نماز بھی میرے بھائیو نبی علی السلاط اسلام والا ہو میرے بھائیو نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں جب نماز کا ٹائم ہو جاتا تو نبی علی اللہ جناب بلال سے کہتے بلال نماز ٹائم کرو تاکہ ہمیں سکون ملے کیا ملے میرے بھائیو؟ کیا ہمیں بھی مسجد میں آ کے اسکول ملتا ہے یا ٹائم دیکھتے رہتے ہیں کم مسجد سے بھاگیں گے کم مسجد سے جان چھوٹے گی کم مول صاحب سلام پھیریں گے میرے بھائیو نماز عبادت ہے عبادت ہے دل سے کریں یہ فیکٹری کے مالک سے آپ کا واسطہ نہیں پڑا کہ فیکٹری کا مالک آپ کا کام دیکھے گا چاہے دل میں آپ اسے گالیاں دے رہے ہو یہ اللہ سے معاملہ ہے جو دلوں کے بے جانتا ہے خوش دلی سے عبادت کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں سکون آپ کو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ ہماری عبادت قبول کرے گا اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں پھنسا ہوا ہوں تو اللہ کہیں گے جاؤ کوئی ضرورت نہیں اللہ کو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سیدوں کی ضرورت نہیں ہے تو نبی علی السلام جناب بلال سے کہتے بلال اٹھو اقامت کہو نماز پڑے ہمیں سکون ملے صحابہ کلام کہتے ہیں جناب حضیفا کہتے ہیں کہ نبی علی سخشام جب پریشان ہوتے آپ کو پریشانی لاحق ہوتی کوئی گبراہٹ آپ کے اوپر تاری ہوتی اس کا علاج کیا کرتے ہاں جی ہمارے ہاں کیا علاج ہے شراب پی لیں ہمارے ہاں سگریٹ پی لیں جی سکون ملے گا موسیقی سن لیں نہیں نبی علی السلاسلام کو پریشانی لاحق ہوتی فرمایا نماز میں پناہ حاصل کرتے نماز شروع کر دیتے اللہ سے سرگوشیاں کرتے اللہ سے رابطہ کرتے اللہ کو مناتے کیونکہ دلوں کا مالک کون ہے میرے بھائیوں اللہ دلوں میں سکون داخل کرنے والا دلوں میں اطمینان داخل کرنے والا ایک اللہ ہے اللہ بدل اللہ قلوب دلوں کو سکون ملتا ہے دلوں کو آرام ملتا ہے دلوں کو چین ملتا ہے تو اللہ کے ذکر میں ملتا ہے اور نماز اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے نبی علیہ السلاۃ وسلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنی امت کو آخری نصیتیں کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں السلام کیا کرنا نماز نماز کی پابندی کرنا نماز میں سستی نہ کرنا نماز میں غفرت نہ کرنا نماز پابندی سے پڑھتے رہنا میرے بھائی اور نماز وہ عظیم عبادت ہے سات سال کا بچہ ہے شریعت کیا کہتی ہے اسے نماز کی تلقین کریں نماز کا حکم دیں سات سال سے دس سال تین سال کے عرصے میں آپ نماز کی تلقین کرتے رہیں نماز کی راہ پہ لگاتے رہیں تین سال اس کی یہ تربیت کرتے رہیں تین سال بہت بڑا عرصہ ہے تین سال کے بعد اب دس سال کا ہو گیا ہے اب نماز نہ پڑے تو اس کی کیا کریں جی پٹائی کریں کس کی جو کتنے سال کا ہے اور جو چالیس سال کے نماز نہ پڑے ان کا کیا علاج ہوگا کون لڑکا ہے بائز سوچئے دس سال کے بچے کے بارے میں شریعت کہہ رہی ہے کہ اب وہ نماز نہیں پڑتا اس کی پٹائی کرو اور اس پٹائی میں فائدہ کس کا ہے اسی بچے کا فائدہ ہے آپ اسے نماز کی عادت ڈال دیں گے پوری زندگی نماز پڑتا رہے گا جنت میں جانے والا بن جائے گا جہنم کی آگ سے بچ جائے گا اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ ابھی چھوٹا ہے ابھی چھوٹا ہے ساری زندگی نمازیں ہی پڑنی ہے جی یہی کہتے ہیں نا جی کیا مولوی صاحب نماز نماز لگائی ہے پوری زندگی سے نمازیں ہی پڑھنی ہے دس سال کا ہوتا ہے اسے نماز کی عادت نہیں ڈالتے پھر وہ پندرہ بیس سال کا ہو جاتا ہے اب پوچھیں کہ جی اسے نماز کے کیوں نہیں لے کر آتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں جوان ہو گیا آنکھیں دکھاتا ہے کیا کریں جب چھوٹی عمر کا تھا آدت ڈالنی تھی نہیں ڈالی اب بڑا ہو گیا آپ کہتے ہیں آنکھ دکھاتا ہے اور آنکھ بھی وہ دکھاتا ہے صرف نماز کے لیے اگر کالج میں نہ جانے کا مسئلہ ہو دکان پہ غیر حاضری کا مسئلہ ہو جتنی بھی پٹائی کر لیں وہاں پہ ماننا کوئی نہیں کرتا کہ آنکھیں دکھاتا ہے وہاں کہتے ہیں اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو دکان پہ بیٹھنا پڑے گا میرے گھر میں رہنا ہے تو کالج میں جانا پڑے گا ورنہ بستر اٹھاؤ بھاگ جاؤ لیکن نماز کی باری آتے کہ جی مول صاحب کیا کریں جوان ہے جی میرے بھائی یہ بہانے دنیا میں اتنے مرضی کر لیں روزے قیامت کام نہیں آئیں گے یا آپ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں یا آپ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے اپنی اولاد کو دھوکا دے رہے ہیں میرے بھائی نماز وہ عظیم عبادت ہے جو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھیں نئی طاقت بیٹھ کے پڑھیں نئی طاقت لیٹ کے پڑھیں نئی طاقت اشاروں سے پڑھیں نماز چھوڑنے کی اجازت کسی حال میں نہیں ہے نماز وہ عظیم عبادت ہے وضو نہیں وزو کے لیے پانی نہیں ہے مٹی سے تیمم کر کے پڑھ لیں مٹی بھی نہیں ملتی پانی بھی نہیں ملتا آپ کو کسی ایسی جگہ قید کر دیا گیا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے وضو کے بغیر تیمم کے بغیر پڑھ لیں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو میرے بھائیو اس لیے نماز کے معاملے میں کوئی سستی نہ کریں اور نماز کے معاملے میں آخری حدیث سنا کے پھر آج کا درخت ختم کرتے ہیں پھر آپ کے سوالوں جو آپ کی طرف آؤں گا نبی علی اللہۃ اسلام کے پاس ایک نبی نہ صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلاط اسلام میں نہ ہوں کوئی ایسا مجھے نہیں ملا جو مجھے مسجد میں لا سکے کیا آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم گھر میں پڑھ لیا کرو وہ نبینا واپس جانے لگا آپ نے آواز دی کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں آزان کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی وہ نبینا صاحبی کے لگے آزان کی آواز تو آتی ہے فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھنا تمہارے اوپر واجب ہے کس کے اوپر واجب ہے اس نبینا کے اوپر جس کو مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے اور میرے بھائی میرا اور آپ کا کیا بنے گا اللہ نے آنکھیں دی ہیں دو ہاتھ دیے ہیں دو پاؤں دیے ہیں یہ اللہ کی نیمتے ہیں اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے نہ شکری کریں گے نماز کے لیے نہیں آئیں گے جمعے کے لیے نہیں آئیں گے ان آزار کو اس جسم کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگائیں گے تو پھر اللہ کا یہ فرمان سن لیجئے ل ان شکر اگر میرا شکر ادا کرو گے میں اور نعمتیں دوں گا ان کفر تم ان آدابی لدید اگر نہ شکری کرو گے تو میرا ذاب بڑا سخت ہے ہم اس رب کو جانتے ہیں جو غفور الرحیم ہے لیکن اس رب نے سورت الحجر میں کہا ہے کہ اے نبی لوگوں کو بتا دیں کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے ایک ہی جگہ پہ اللہ نے کہا ہے اگر انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے پھر کبھی گنا ہو جائے اللہ غفور الرحیم ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ میں اللہ کی اس صفت سے نجائز پیدا اٹھا لوں گا کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ نے کہا میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے لوگوں نے جنت میں بھی جانا ہے جہنم میں بھی جانا ہے اللہ ہمیں وہ امال کرنے کی توفیق نیت فرمائے جن کی وجہ سے جن کے سبب سے ہم جنت میں جانے والے بنیں تو میرے بھائیوں نبینا صحابی کو گھر میں نماز پڑھنے کی جات نہیں ملی بلکہ ان سے کہا گیا مسجد میں آ کے نماز پڑھو تو میرے بھائیوں میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے کہ ہر نماز با جماعت ٹیم پہ مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں اللہ صبح ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق نہایت فرمائیں وہ آخا وانا الحمد اللہ رب العلمی